جزاک اللہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ امید ہے ان شاء اللہ تبارکہ مطالعہ آپ تمام بڑی خیریت سے ہوں گے اور میری آواز کو بھی سماعت پر مارے ہوں گے وائس اوکے ہے نا جی جزاک اللہ ہیلو لائف اسٹائل بھائی نیئر بھائی اور یہاں پال ٹاک پر میری آواز جزاک اللہ امین کا انشاءاللہ تبارک شاء اللہ تبارک قرآن کا آغاز کرتے ہیں وعلى آلك و اصحابك يا حبيب الله الصلاه والسلام عليك يا نبي الله وعلى اليك و اصحابك يا نور الله اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد المحذ الجود والكرم و آله و بارك و صل الصلاه و السلامنا يا سيدي يا رسول الله میری آواز آ رہی ہے نا بھائی سوچتے ہیں شور آ رہا ہے یا بھی کم ہو گیا سمجھنے بھی نہیں آ رہی یا سمجھ آ رہی ہے اچانک اصل میں جو ہے نا صرف لائٹ فیل رہی ہے لائٹ تو ہوں کیا سمجھ آ رہی ہے بات میں بیٹھے اللہ مصید مولانا و و و ستارہ اللہ, اللہ, اللہ رب الم ارشاد فرما رہا ہے وقت نہائے ایمان اور کتاب میں ابراہیم کو یاد کرو بے شکیفاں کی میں بتاتا بتا کے پاک سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر خیر شروع فرمایا گیا اور حضرت ہندی مریم ربی اللہ عنہا اور ان کے وقت ذغر حضرت سید النا علی روم علم کی صلاح السلام کا جتر پاس آپ نے کل سماعت فرمایا تفکیل کے ساتھ تو یہاں جو فرمایا گیا وز پر کتاب یعنی کتاب میں کتاب سے مراد قرآن پاک ہے اور فرمایا گیا کہ ابراہیم کو یاد کرو بے شک وہ سب تھا کثیر الصق یعنی بعض مفسرین نے کہا اس بانا ہے سفیر تفدیق جو اللہ اور اس کی وقدانیت اور اس کی ادیا اور اس کے رسولوں کی اور مرنے کے بعد اٹھنے کی تصدیق کرے اور احسام الہی بجا لائے صلاح تعلی حضرت ابراہیم علیہ صلاح و سلام سے رفعنگی کے رہا ہے کہ بے شک اس عید کا وید کی خبریں بتاتا فرمایا گیا آیت نمبر بیالیس ہے قل علی ابی یا آبا کی اما کا حقو مالا یق مو والا یو غیرو والا جب اپنے باپ سے بولا اے میرے باپ کیوں ایسے کو کیدتا ہے جو نہ سنے نہ دیکھے اور نہ کچھ تیرے کام آئے عیسائی کے پاس مجھے فرمایا گیا اف قول علی جب اپنے باپ سے بولا تو باپ سے مراد ہے آزت جو کہ بت فرش تھا یہ حقیقی والی نہیں تھا لیکن یہ چچا کے لیے کہا گیا ہے یہ ذہن میں مطلب باق رکھیے اور اس آیت میں بتوں کی عبادت کے باطل ہونے کو بیان کیا گیا ہے کہ عبادت سب سے زیادہ تعظیم کرنے کو کہتے ہیں اور سب سے زیادہ تعظیم کا وہی مستحق ہوگا جس میں سب سے زیادہ انعام کیے ہیں اور سب سے زیادہ انعام صرف اللہ کے ہیں تو وہی عبادت کا مستحق ہے اور بتوں کا انسانوں پر کوئی انعام نہیں تو بت کسی تعظیم کے مستفید نہیں ہے جب بت سنتے اور دیکھتے نہیں ہیں تو وہ عبادت گزار کو غیر عبادت گزار سے متمز نہیں کر سکتے سوا ان کی عبادت کرنے کا کوئی فائدہ نہیں اور عبادت کا مغ دعا کرنا ہے اور جب بت دعا کو سن ہی نہیں سکتے تو ان کی عبادت کرنے کا کوئی فائدہ ہی نہیں اور جب وہ دیکھ نہیں سکتے تو ان کا تقرب حاصل کرنے میں کوئی منفرد نہیں ہے تو حضرت سیدنا ابراہیم علیہ صلاح السلام نے اپنے ارفی باپ یعنی سچا عرفی باپ ہے جس کو باپ کہا گیا ہے کہا کہ آپ ایسے کی کیوں عبادت کرتے ہیں جو نہ سنتا ہے نہ دیکھتا ہے اور نہ آپ کے کسی کام آ سکتا ہے سنا کے آئس نمبر ترتالیس آیا تو میرے پیچھے چلا سیدھی راہ دکھا ہوں حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے چچا سے یہ فرما میرے پاس مراد کیا ہے انہیں میرے رب کی طرف سے مارفت الٰہی کا وہ علم آیا جو تجھے نہ آیا تو میرے پیچھے چلا آ میرا آن قبول کر لے میں تجھے سیدھی راہ دکھاؤں جس سے تو قرب الٰہی کی منزل مقصود تک پہنچ سکے تو اس آئندہ مقدین نے اس کی جلال کیا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کو خود غور و فکر کرنے کا حکم نہیں دیا بلکہ یہ حکم دیا ہے کہ وہ ان کی اجتباع اور پیروی کریں تو معلوم ہوا کہ جس شخص میں غور و فکر کرنے کی صلاحیت نہ ہو اور جس کے پاس علم کے ذرائع نہ ہوں اس پر علم والے کی تقویج کرنا لازم ہے لیکن امبیا علیہم السلاطب السلام کی اجتماع اور تقلید نہیں کہتے کیونکہ تقلید تشکیل مشق سے زائل ہو جاتی ہے اور تقلید اس پر جزم ہوتی ہے کہ جس امام کی وہ تقلید کر رہا ہے اس کے متعلق یہی غالب ظن ہے کہ وہ برہٹ ہے لیکن ہو سکتا ہے کہ اس کی رائے غلط ہو اور دوسرے امام کی رائے صحیح ہو لیکن جو شخص ابھی یہ بات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اجتباع کرتا ہے اس کے متعلق سو فیصد جزم ہوتا ہے کہ نبی کا حکم برحق اور صحیح ہے اس میں غلط ہونے کا امکان یا احتمال نہیں ہے اس لیے نبی کی ابتباع کو تقلیم نہیں کہتے یہ ذہن میں مطلب جو ہے وہ رکھیں سنا چاہیے آئس نمبر چوالیس ہے اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے یا اب لا الشيطان ان الشيطان اے میرے باپ شیطان کا بندہ نہ بن بے شک شیطان رحمان کا نافرمان ہے انہیں یعنی شیطان کی فرما برداری کر کے ابر و شرک میں مبتلا نہ ہو تو حضرت ابراہیم علیہ اللہ مسلسل اپنے ارفی باپ یعنی آزر کو سچا اچھا کو سمجھا رہی ہیں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے شیطان سے متنفر کرنے کے لیے حاضر سے یہ کہا کہ شیطان اللہ تبارک وعلیٰ کا نافرمان ہے کیونکہ کسی شخص سے متنفر ہونے کی یہی سب سے بڑی وجہ ہے اور جب شیطان اللہ رب العزت کا نافرمان تھا تو کسی چیز میں بھی اس کی اطاعت جائز نہیں ہے اور آگر کے جو عقائد تھے وہ شیطان کی متفاد تھے اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آغر کو شیطان سے متنفر کرنا چاہا اور اس کے بعد یہ کہا آئس نمبر 45 یا ابھی میرے باپ میں ڈرتا ہوں کہ تجھے رسمان کا کوئی عذاب پہنچے تو تو شیطان کا رفیق ہو جائے اللہ حکم میتو اللہ و عذاب میں اس کا ہو اس نصیحت لطف آمیز اور ہدایت بالفذیر سے آزر نے نفع نہ اٹھایا تو آزر نے نفع نہ اٹھایا اور مطلب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بڑے بھاگ طور پر فرما دیا تھا کہ آپ شیطان کے ساتھی ہو جائیں گے اگر آپ مجھ پر ایمان نہ لائے لیکن اس نے نفع نہ اٹھایا بلکہ وہ کہنے لگا بولا کیا تو میرے خداؤں سے منہ پھیرتا ہے اے ابراہیم بے اگر تو باز نہ آیا تو میں تجھے پتھراؤ کروں گا اور مجھ سے زمانہ دراز تک بے علاقہ ہو جا یہ آضر نے جواب دیا حضرت سیدہ ابراہیم علیہ صلاحت وسلام کی تبدیل کے جواب دیں کہتا ہے کیا تو میرے خداؤں سے مہرتا ہے اے ابراہیم بے شک اگر تم باز نہ آیا ان بٹوں کی مخالفت اور ان کو برا کہنے اور ان کے عجوب بیان کرنے سے باز نہ آیا تو میں تجھے پتھراؤ کروں گا بے علاقہ ہو جا تاکہ میرے ہاتھ اور زبان سے امن میں رہے فرضر ابراہیم علیہ السلام نے کہا بس تجھے سلام ہے قریب ہے کہ میں تیرے لیے اپنے رب سے معافی مانگوں گا بے شک وہ مجھ پر مہربان ہے یہ سلامت, یہ سلام جو تھا وہ مطالکت تھا اور جو معافی مانگنے اللہ سے معافی مانگنے کا ذکر کیا یعنی اللہ کے توفیق توبہ و ایمان دے کہ تیری مقصد ہو سکے ایمان کی دعا کروں گا یہ یہاں پر مراد ہے جو کہ ایک فرمایا گیا تو حضرت ابراہیم علیہ سلاط وسلام جو ہیں وہ تبلیغ فرما رہے ہیں تاکہ یہ صاحب ایمان ہو جائیں لیکن یہ آگے سے انتہائی گنطافی کا مظاہرہ آزر کر رہا ہے اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے آیت نمبر تینتالیس ہے قَالَ سَلَامٌ عَلَيْكَ لَكَ رَبِّهِ إِنَّهُ <شَفِيّا> قریب ہے کہا بس تجھے سلام ہے قریب ہے کہ میں تیرے لیے اپنے رب سے معافی مانگوں گا بے شک مجھ پر مہربان ہے یہ سلام جو یہاں کیا گیا نا لیکن کفار کو سلام کرنا جائز نہیں ہے فکر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آزر کو سلام کیوں کیا تو یہ یاد رکھیں یہ تعظیم اور تفیت کا سلام نہیں تھا بلکہ یہ مطالقے کا سلام تھا یعنی کسی کو چھوڑنے اسے قطع تعلق کرنے کا سلام تھا جیسا کہ سورہ قصف کی آیت نمبر پچپن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اور جب وہ کوئی بےحدہ بات سنتے ہیں تو اس سے اعراض کرتے ہیں اور کہتے ہیں ہمارے اعمال ہمارے لیے ہیں اور تمہارے اعمال تمہارے لیے ہیں بس تم سلام ہو ہم جاہلوں سے بحث کرنا نہیں چاہتے تو یہ سلام جو ہے یہ مطالکے کا ہے امید ہے ان شاء اللہ تعالیٰ سمجھ میں ہوں گے سنانچے اللہ تبارک آیت نمبر انچاس اور پچاس میں بلکہ آیس نمبر اڑتالیس جو ہے یہ رہ گئی آئس نمبر اڑتالیس انچاس اور پچاس ان میں ارشاد فرما رہا ہے جنوں آئسیں تلاوت کا کہا ہوں اور میں ایک کنارے ہو جاؤں گا تم سے اور ان سب سے جن کو اللہ کے سوا پوجتے ہو اور اپنے رب کو پوجوں گا شریر ہے کہ میں اپنے رب کی بندگی سے بد بدبخ نہ ہوں سبحان اللہ فرما رہے ہیں کہ اور میں ایک کنارے ہو جاؤں گا کنارے ہو جاؤں گا شہر بابل سے شام کی طرف گرد کر جاؤں گا تم سے اور ان سب سے جن کو اللہ کے سوا پوجتے ہو اور اپنے رب کو پوجوں گا جس نے مجھے پیدا کیا خود پر احسان فرمائے کہ میں اس اللہ کی عبادت کروں گا کافی احساس فرمایا فرمایا کہ قریب ہے کہ میں اپنے رب کی بندگی سے بدبخت نہ ہوں تم کس میں تعریف ہے کہ جیسے تم گپتوں کی پوجا کر کے بد نصیب ہوئے خدا کے پرستار کے لیے یہ بات نہیں اس کی بندگی کرنے والا محروم نہیں رہتا جو اللہ تعالی کی عبادت کرتا ہے اللہ تعالی اسے محروم نہیں چھوڑتا عقوبہ <نَبِيَّا> پھر جب ان سے اور اللہ کے سوا ان کے معبودوں سے کنارا کر گیا ہم نے اسے اسحاس اور یعقوب عقوب بتا دیے اور ہر ایک کو غیب کی خبریں بتانے والا نبی سبحان اللہ تو فرمایا گیا ہے کہ جب ان سے اور اللہ کے سوا ان کے معبودوں سے کنارہ کر گیا یعنی عرض مقدسہ کی طرف ہجرت کر لی تو وہ نہ اسحاق و یعقوب ہم نے اسے اسحاق اور یعقوب عطا کیے یہ فرزنگ ہے اور مطلب حضرت اسحاق علیہ السلام اور جو حضرت یعقوب علیہ السلام ہیں یہ حضرت صاحب علیہ السلام کی اولاد فرضنگ کے فردنگ یعنی پوتے پوت اشارہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر شریف اتنی دراز ہوئی کہ آپ نے اپنے پوتے حضرت یعقوب علیہ السلام کو دیکھا کہ یہ بتایا گیا کہ اللہ تبارک و تعالی کے لیے ہجرت کرنے اور اپنے گھر بار کو چھوڑنے کی یہ جزا ملی کہ اللہ نے بیٹے اور پوتے عطا فرمائے وجعلنا اور ہم نے انہیں اپنی رحمت عطا کی اور ان کے لیے سچی بلند نام وری رکھی تو انہیں اپنی رحمت عطا کی مراد ہے کہ اموال و اولاد بکثرت عنایت کیے اور ان کے لیے سچی بلندی نام وری رکھی یعنی ہر دین والے مسلمان ہوں خان یہودی ہوں خانسرانی سب ان کی صنع کرتے ہیں اور نمازوں میں ان پر ان کی آل پر درود پڑھا جاتا ہے جس آج ہم سرد ابراہیمی ہی پڑھتے ہیں تو اس میں بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام پر بھی ہم درود بیچتے ہیں ان کی آل پر بھی بیچتے ہیں تو اللہ تبارک و تعلی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے وکر جہیل کو بھی جاری فرما دیا تو جو شخص اللہ تعالیٰ کے لیے کسی کو چھوڑتا ہے اس کو کوئی خسارہ نہیں ہوتا حضرت سکیت نہ ادراہیم علیہ سلاطم السلام نے اللہ کی خاطر اپنے شہر اپنے عزیز و افارغ کو چھوڑا تو ان کو کوئی نقصان نہیں ہوا دین میں نہ دنیا میں بلکہ اس ہجرت سے ان کو نفع ہوا اللہ نے ان کو ایسی اولاد عطا فرمائی جن کو اللہ نے مقام نبوت پر سرفراز فرمایا اور کسی بشر اور انسان کے لیے اس سے بڑھ کر کیا سعادت اور فضیلت ہوگی کہ اللہ اس کو مقام نبوت عطا فرمائے اور مخلوق پر اس کی اطاعت کو لازم کر دے اور آخرت میں اس کو اجر عظیم عطا فرمائے یہ اس کے لیے دنیا اور آخرت کی عظیم نعمتیں ہیں اور یہ بھی فرمایا کہ ہم نے دنیا میں ان کا ذکر ضمیر کر دیا ذکر ضمیل بلند کر دیا تو اشارہ ہے کہ اس سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی اللہ تعالی نے اس دعا کو قبول فرمایا یعنی بعد میں آنے والے لوگوں نے میرا ذکر ذریعے جاری رکھا تو تمام قوموں نے حضرت فلشد البراہیم علیہ السلام کو اپنا مقتدا اور پیشوا مان لیا اور وہ ان کی طرف منسوب ہونے میں فخر کرتے تھے اللہ تبارکہ و تعالیٰ نے ابراہیم کی پیروی کا حکم دیا تو جب نبی پاک صاحب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے قربانی سے متعلق پوچھا گیا تو فرمایا یہ تمہارے پاس ابراہیم کی سنت ہے اور حج سارے کا سارا حضرت سیدنا ابراہیم سیدنا النا علیہ علیہم السلام اور بی بی ربی اللہ کا اعلیٰ عنہ کی پیروی ہے ہم آج تک ہر نماز میں حضرت ابراہیم علیہ السلام پر بھیجی جانے والی سلاد کا ذکر جو ہے وہ کرتے ہیں الحمدللہ اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے آج ہم وب پتاب موسا مخلث ربیجا اور کتاب میں موسا کو یاد کر بے شک وہ چنا ہوا تھا اور وصول تھا غیر کی خبریں بتانے والا اور اسے ہم نے سور کی داہنی جانب سے ندا فرمائی اور اسے اپنا راز کہنے کو قریب کیا جس میں جو فرمایا گیا کہ ہم نے سور کی داہنی جانب سے ندا فرمائی مراد ہے کہ سور آپ جانتے ہیں ایک پہاڑ کا نام ہے جو مصر و مدین کے درمیان ہے اور حضرت موس علیہ السلام کو مدین سے آتے ہوئے سور کی اس جانب سے جو حضرت مس علیہ السلام کے داہنی طرف تھی ایک درخت سے ندا دی گئی یا ان اللہ رب العالمین اے مسا میں ہی اللہ ہوں تمام جہانوں کا پالنے والا اس ذکر ہے کہ ہم نے ٹور کو داہ جانب سے ندا فرمائی اور اسے اپنا راز کہنے کو قریب کیا مرتبہ قربتا فرمایا حجاب برطفے کیے یہاں تک کہ آپ نے شریر اقلام سنی اور آپ کی قدر و منزلت بلند کی گئی اور آپ کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلام فرمایا جب ہی آپ سلیم اللہ ہیں وبا لیا اور اپنی رحمت سے اس کا بائی ہارون اتا کیا غیب کی خبریں بتانے والا نبی یاد رکھیں جب حضرت مف علیہ السلام نے دعا کی یار میرے گھر والوں میں سے میرے بائی ہارون کو میرا وزیر بنا تو اللہ تعالیٰ نے اپنے کرم سے یہ دعا قبول کروائی اور حضرت ہارون علیہ السلام کو آپ کی دعا سے نبی کیا حضرت ہارون علیہ السلام حضرت موس علیہ سلاۃ وسلام سے بڑے ہیں سنا کے آیت نمبر چون اور پچپن ہے انساد خدا بندی ہے اسماعیل ان نہ حسین رسولیا اور کتاب میں اسماعیل کو یاد کرو بے شک وہ وعدے کا کچا تھا اور رسول تھا غیب کی خبریں بتاتا حضرت اسماعیل علیہ السلام کو یاد کرنے سے متعلق فرمایا جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے فردن ہیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جد ہیں اور فرمایا کہ وہ وعدے کا سچا تھا ان انبیاء سب ہی سچے ہوتے ہیں لیکن حضرت اتنے خاص شہرت رکھتے ہیں ایک مرتبہ کسی مقام پر آپ سے کوئی شخص کہہ گیا تھا کہ آپ یہیں ٹھہرے رہیے جب تک میں واپس آؤں آپ اسی جگہ اس انتظار میں جو ہے وہ ٹہریں تو آپ تین روز ٹھہرے آپ نے صبر کا وعدہ کیا تھا غبا کے موقع پر اس شام سے ان کو وفا فرمایا کہ سبحان اللہ تو اللہ رب العزت فرماتا ہے و کانا یق مر احلاتی وس گتا وانا عمدہ ربلی ہی مر گھر والوں کو نماز اور زکات کا حکم دیتا اور اپنے رب کو پسند تھا یعنی اپنے گھر والوں کو نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیتا ان اپنی قوم جرحم کو جن کی طرف حضرت اسماعیل علیہ السلام مبعوث ہوئے تھے ان کو یہ دین کی تبلیغ فرماتے تھے نماز کا حکم دیتے تھے زکوت کا حکم دیتے تھے تو معلوم چلا کہ ظاہر ان کی شریعت میں بھی نماز بھی تھی اور زکوات بھی تھی فرمایا اپنے رب کو پسند تھا یعنی بصبے اپنی طاقت و اعمال و صبر و اطلاع و اخوال و خسال گے تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی صفاق ان آیات میں اللہ رب العزت نے بیان فرمائی ہے یعنی حضرت اسماعیل علیہ السلام صادق الواظ ہیں یہ بھی ہو سکتا ہے جس کا تعلق اللہ کے ساتھ ہو یعنی اللہ کے احسام کی, کی اطاعت میں وہ نہایت صادق تھے وہ لوگوں سے جس بات کا بھی وعدہ کرتے تھے پورا کرتے اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے اپنے ایک ساتھی سے ایک جگہ ملنے کا وعدہ کیا وہ وہاں پر نہیں آیا تو آپ نے ایک سال تک اس کا امتزاج کیا اللہ اللہ اللہ, اللہ اکبر طبیلہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی تیسری صفت یہ بیان فرمائی گئی کہ وہ رسول نبی ہیں رسول نبی کی تفصیل ہم مطلب بیان کئی دفعہ کر چکے ہیں حضرت اسماعیل علیہ السلام قومی جروم کی طرف رسول تھے اللہ تعالیٰ آیت نمبر ستاون اٹھاون میں فرما رہا ہے کی قرف کتابی اجنی ان حکانت دیفن نبی اور کتابیں ادریس کو یاد کرو بے شک اسدیق تھا غیب کی خبریں بتاتا غیب کی خبریں غیر اس آئس میں بھی فرمایا گیا ہے کہ ادریس کو یاد کرو یہ حضرت ادریس علیہ السلام کا اصل نام ادریس نہیں ہے یہ نوٹ فرمائیں ان کا اصل نام اخ ہے علی خواہ علیہ السلام اور یہ حضرت علیہ السلام کے والد کے دادا ہیں اور حضرت اعظم علیہ السلام کے بعد آپ اسی پہلے رسول ہیں آپ کے والد حضرت شیخ بن آزم علیہ السلام ہیں سب سے پہلے جس شخص نے قلم سے لکھا وہ آپ ہی ہیں کپڑوں کے سینے اور سلے کپڑے پہننے کی ابتدا بھی آپ ہی سے ہوئی آپ سے پہلے لوگ کھالے پہنتے تھے سب سے پہلے ہتھیار بنانے والے سرازو اور پیمانے قائم کرنے والے اور علم و حساب میں نظر فرمانے والے بھی حضرت ادریس علیہ السلام ہیں یہ سب کام آپ ہی سے شروع ہوئے اللہ نے آپ پر تیس تحری نازل کیے اور کتب الحیہ کی کثرت سے, سے درخت کے باعث آپ کا نام ادبی ہوا حالانکہ اصل نام آپ کا حضرت جتنا سلام علیہ ہے. ورا ہے نہ ہو مکان اور ہم نے اسے بلند مکان پر اٹھا لیا دنیا میں انہیں علو مرتبہ عطا کیا یا یہ معنی ہے کہ آسمان پر اٹھا لیا اور یہی صحیح طرح ہے بخاری و مسلم کی حدیث میں ہے کہ سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے شب مہراج حضرت اجلیس علیہ السلام کو آسمان تہواروں پر دیکھا تو حضرت کابل احبار وغیرہ سے مرضی ہے کہ حضرت اجلیس علیہ السلام نے حضرت اضرائیل سے فرمایا کہ میں موت کا مزہ چکھنا چاہتا ہوں کیسا ہوتا ہے تو میری روح قبض کر کے دکھاؤ انہوں نے اس حکم کی تعمیل کی روح قبض کر کے اسی وقت آپ کی طرف لوٹا دی آپ غذا ہو گئے فرمایا اب مجھے جہنم دکھاؤ تاکہ خوف اللہی زیادہ ہو سناتے یہ بھی کیا گیا جہنم دیکھ کر آپ نے مالکاروگا جہنم سے فرمایا کہ دروازہ کھولو میں اس پر سے گزرنا چاہتا ہوں سنانچہ ایسا ہی کیا گیا آپ اس پر سے گزرے پھر آپ نے حضرت ازرائیل علیہ السلام سے فرمایا مجھے جنت دکھاؤ تو آپ کو جنت میں لے گئے آپ دروازے کھلوا کر جنت میں داخل ہوئے تھوڑی دیر انتظار کر کے حضرت اسرائیل علیہ السلام نے کہا کہ آپ اب اپنے مقام پر تقسیم لے سکیں تو فرمایا کہ اب میں یہاں سے کہیں نہیں جاؤں گا اللہ نے فرمایا ہے کل و نقصہ ماور تو وہ میں نے جو ہے وہ چکھ لیا ہے اور یہ فرمایا ہے وہ ان کل اللہ واری کہ ہر شخص کو جہنم پر گزرنا ہے تو میں گزر چکا ہوں اب میں جنت میں پہنچ گیا اور جنت میں پہنچنے والوں کے لیے اللہ تعالی یہ فرماتا ہے وہ ماہ منہا کی مخردیم کہ وہ جنت سے نہ نکالے جائیں گے اب مجھے جنت سے چلنے کے لیے کیوں کہتے ہوں تو اللہ نے حضرت اضرائیل علیہ السلام کو وہی فرمائی کہ حضرت اضراعی اجریس نے جو کچھ کہا ہے یہ میرے اذن سے کیا ہے اور وہ میرے اذن سے جنت میں داخل ہوئے انہیں چھوڑ دو وہ جنت ہی میں رہیں گے سنا حضرت اجریس علیہ السلام وہاں زندہ ہے تو یہاں پر تو یہی فرمایا گیا واح مکان اور ہم سے بلند مکان پر اٹھا لیا یہ ہیں جن پر اللہ نے احسان کیا غیر کی خبریں بتانے والوں میں سے آدم کی اولاد سے اور ان میں جن کو ہم نے لوہ کے ساتھ سوار کیا تھا اور ابراہیم اور یا کی اولاد سے اور ان میں سے جنہیں ہم نے راہ دکھائی اور چن لیا جب ان پر رحمان کی آئتیں پڑھی جاتی ہیں پھر پڑھتے ہیں سجدہ کرتے اور روتے اللہ دیکھیے اس آیت پاک میں فرمایا گیا ہے یہ ہیں جن پر اللہ نے احسان کیا غیر کی خبریں بتانے والوں میں سے آدم کی اولاد سے مراد اس سے کیا ہے مراد بالکل واضح ہے کہ حضرت کی جلیس اور حضرت علیہ السلام یہ جی غیر کی خبریں بتانے والوں میں سے ہیں حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں اور ان میں جن کو ہم نے نوح کے ساتھ سوار کیا تھا یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام جو حضرت نوح علیہ السلام کے پوتے اور آپ کے سرگن سام کے سرگند ہیں اور ابراہیم اور یعقوب کی اولاد سے اور مطلب حضرت اسماعیل حضرت اسحاق اور حضرت یعقوب حضرت موسی حضرت ہارون اور حضرت ضریا حضرت یاحیہ حضرت عیسیٰ علیہ ملاق و یہ مراد ہیں اور ان میں سے جنہیں ہم نے راہ دکھائی اور سن لیا ان شرح شریعتوں کشپ و حقیقت کے لیے اللہ نے جن کو سن لیا تو جب ان پر رحمان کی آیتیں پڑی جائیں گر پڑھتے ہیں سجدہ کرتے اور روتے یعنی اللہ تبارک و تعالی نے ان آیات میں خبر دی کہ انبیاء علیہ السلام اللہ کی آیتوں کو سن کر خوشوخو اور خوف سے روتے اور سجدے کرتے تھے تو مسئلہ ثابت ہوا کہ قرآن پاک بخصو قلب سننا اور رونا مستحب ہے اچھا یہ آیت پاک اور اس کا ترجمہ جس نے سنا ہے ارے تو یاد رکھیں اس پر سجدہ تلاوت واجب ہو گیا کیونکہ یہ آیت سجدہ کی آپ نے ترجمہ بھی سنا ہے آیت بھی سماعت فرمائی ہے تو جن جنہوں نے سنا ہے اگر غز ہے تو دو مرتبہ تلاوت فرما لیں دو مرتبہ ہم نے یہ آیت پڑی ہے تو دو مرتبہ سجدہ تلاوٹ سننے والوں پر واجب ہو گیا ہے اور اگر ابھی وزو نہیں ہے تو جب آپ وزو کریں تو آپ ضرور ضرور سجدہ تلاوت کر لیجیے گا یہ شران بھاجر ہے نہیں کریں گے تو سخت گناہ ہوں گے آپ مطلب جتنا جلدی ہو سکے جب بھی آپ ابھی نماز کے لیے اٹھیں یا ویسے وزو کریں تو سجدہ تلاوت ہی کر لیجیے گا علی ہے ان شاء اللہ تعالی یاد رکھیں گے اللہ عمد کی توسیع پر ابھی کام ہے اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے اور مطلب اس آیت میں دیکھیے میں چند باتیں حضرت ذریع علیہ السلام کے بارے میں بھی ایک بیان کر دوں دیکھیے اللہ نے جو ان کو علم دیا علم نجوم سے متعلق رمل سے متعلق تو رمل ایک علم ہے جس میں ہنسوں اور خطوط وغیرہ کے ذریعے غیر کی باتیں دریافت کرتے ہیں اب ظاہر موجودہ دور میں تو یہ ستاروں کا علم ہو یا ہاتھ کی لکیروں کا علم ہو یہ تو شرائنگ اس پر یقین کرنا ہی نہیں یہ ہاتھ دکھانا تو جائز نہیں ہے اور باقی علوم بھی ضمی ہے علم نظوم بھی ضمنی ہیں لیکن حضرت اجری صلی سلاط و سلام جو ہے وہ مطلب جو باتیں ارشاد فرماتے تھے کیونکہ وہ اللہ کے جلید القدر نبی اور رسول تھے اور رسول ہیں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 حضرت قاضی ایاز بن موسیٰ مالکی رحمتہ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ یہ وہ خطوط ہیں جن کو ندونی کھینچتے تھے اور اب لوگوں نے اس کو ترک کر دیا ہے ندونی نرم زمین پر جلدی جلدی خطوط کھینچتا تاکہ ان کو گنا نہ جا سکے پھر واپس آ کر وہ دو خط نکاتا اگر دو خط باقی رہ جائیں تو کامیابی کی علامت تھی ایک رہ جائے تو ناکامی کی علامت تھی انہیں ہر ایکس کی تفصیل جو ہے وہ بیان کی ہے تو بہرحال حضرت سیدنا عدلی علیہ سلاۃ والسلام کو اللہ تبارک بطالیہ نے یہ علم جو ہے وہ عطا فرمایا تھا اور وہ اس سے متعلق ارشاد فرمایا کرتے تھے اور وہ جو بھی ارشاد فرماتے تھے ظاہر ہے کہ وہ مطلب جو ہے اللہ تبارک العالیٰ کے جو کہ جلی قدر نبی ہیں رسول ہیں اس وجہ سے برحق ہوتا تھا یقینی ہوتا تھا اور اس میں شک اور شبح کی کوئی بات نہیں نہیں آئس نمبر انسٹھ ہے خلفن فلفن اذا حرا تبق تبہ پونا گیا تو ان کے بعد ان کی جگہ وہ ناخلف آئے جنہوں نے نمازیں گمائی نمازیں گنوائی اور اپنی خواہشوں کے پیچھے ہوئے تو ان قریب وہ دوزخ میں غئی کا جنگل پائیں گے اللہ وقب ان کے بعد ان کی جگہ وہ نا خل پائے ناخلب سے مراد کیا ہے انہیں بھس لے یبود و نسارہ یبود آئے عیسائی آئے جن کو اللہ نے یہاں جو ہے وہ ناخلق فرمایا ہے جنہوں نے نمازیں گوائی اور اپنی خواہشوں کے پیچھے ہوئے انہیں بجائے تعت علاقی کے محافی کو اختیار کیا اور اپنی خواہشوں کے پیچھے ہوئے اور عنقریب وہ دوزخ میں غئی کا جنگل پائے حضرت سیدنا جتنا ابن عباس اللہ تعالی عنما نے فرمایا وہی جہنم میں ایک وادی ہے جس کی گرمی سے جہنم کے وادی بھی پناہ مانگتے ہیں یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو جنا کے عادی اور اس پر مصر ہوں اور جو شراب کے عادی ہوں اور جو سود خور سود کے خوبر ہوں اور جو وال جین کی نا فرمانی کرنے والے ہوں اور جو جواہ دینے والے ہوں اللہ اکبر میرا فرمایا گیا منتا و حمیلا الا اکا یا شہ مگر جو مگر جو تعد ہوئے اور ایمان لائے اور اچھے کام کیے تو یہ لوگ جنت میں جائیں گے اور انہیں کچھ نقصان نہ دیا جائے گا یعنی ان کے اعمال کی جزا میں کچھ بھی کمی نہیں کی جائے گی تو دیکھیے اللہ نے امبی علیہ السلام سے کفات بیان کی تاکہ ہم ان کے طریقے پر چلیں اس کے بعد امبیا علیہط وسلام کے بعد کے لوگوں کی صفات بیان کی تو ان میں پہلے ان لوگوں کا ذکر فرمایا جو امبیاء لحمد صلاط وسلام کی سیرت کے برعکس تھے اور ان کے اخربی انجام کو بیان کیا تاکہ ہم ان کے طریقے سے بچیں اور اب نیک لوگوں کا ذکر فرمایا جو توبہ کرتے ہیں اور ایمان لاتے ہیں اور نیوک عمل کرتے ہیں تو وہی لوگ جنت میں داخل ہوں گے یہ شاید خواہش اس کی فیلال کرتے ہیں اس شاید نے یہ بتایا ہے کہ جنت میں صرف وہی لوگ داخل ہوں گے جو مومن اور صالح ہوں تو معلوم ہوا کہ جو مومن ہے گناہ کبیرہ کا مرتقب ہے وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا یہ خواہش کہتے ہیں تو جواب یہ ہے کہ قرآن کی بہت آیات ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تبارک وطا اعلیٰ گناہ کبیرہ کے مرتقب کی بھی مقصد فرما دے گا مثلا یہ آئے کے سورہ پورا کی ربنا بے شک آپ کرب لوگوں کے ظلم کے باوجود ان کو بخشنے والا ہے سبحان اللہ تو ظاہر ہے یہاں صاف پتہ لگ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مطلب تاب نہ کرنے والے گناہ کبیرہ کے مرتکب لوگ ہیں ان کو بھی اللہ تعالیٰ بخش فرما سکتا ہے اور اللہ تعالیٰ ہر طرح پر فاضر ہے اللہ تعالیٰ بڑی قدرت والا ہے وسیع رحمت والا ہے بخشنے اوپر آئے تو کفر و شرک کے سوا جس کو چاہو بخش دے الحمدللہ آیت نمبر جنات وعد الرحمن الحمد للہ آئے نمبر اکسٹھ جنمان وقت کے بعد جن کا وعدہ رحمان نے اپنے بندوں کے غیب کو دیا بے شک اس کا وعدہ آنے والا ہے سبحان اللہ اس میں فرمایا گیا ہے کہ ایماندار صالح قائد لوگوں کے لیے اس حال میں کہ جنت ان سے غائب ہے ان کی نظر کے سامنے نہیں اور اس حال میں کہ وہ جنت سے غائب ہیں ان کا مشاہدہ نہیں کرتے لیکن اللہ تعالی نے اس کا وعدہ فرما لیا ہے اللہ کی جناتی اگندہ بسنے کے بعد جن کا اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرما لیا ہے لَا لغون اس میں کوئی بے کار بات نہ سنیں گے مگر سلام اور رشت ہے صبح ہو شام تو فرمایا گیا کہ اس میں کوئی بے کار بات نہ سنیں گے مگر سلام یعنی ملائکا کا یا آپس میں ایک دوسرے کو سلام کریں گے اور ان کا صبح شام انہیں اس میں جو ہے وہ دیا جائے گا الگ دوام یعنی ہمیشہ کے لیے کیونکہ جنت میں رات اور دن نہیں ہے پہلے جنت ہمیشہ نور ہی میں رہیں گے یا مراد یہ ہے کہ دنیا کے دن کی مقدار میں دو مرتبہ بحق کی نعمتیں ان کے سامنے پیش کی جائیں گی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو انعام آد ملیں گے اسلامات ملیں گے اور اللہ تعالیٰ سے انعام کی جگہ جنت ہے الحمدللہ میرا رب گرسا فرماتا ہے آیت تریسٹھ ہے جنت من, من یہ وہ باغ ہے جس کا وارث ہم اپنے بندوں میں سے اسے کریں گے جو پرہیزگار ہے اللہ اکبر کریلا تو میت کا طرزہ جو اس کے رشتے داروں کو منتقل کیا جاتا ہے اس کو بھی براکت کہتے ہیں اور اس آیت میں جنت کا وارث بنانے سے مراد صرف جنت کو منتقل کرنا ہے یعنی اللہ تعالیٰ نے کافروں کی جنت مسلمانوں کو منتقل کرنی ہے اس آیت کی مکمل سورہ آراخ میں بھیان بہر ہو چکی ہے, آیت نمبر 64 ہے اللہ تبار وما وما کا وطا جلال اور ابراہیم نے محبوب سے عرض کی ہم فرشتے نہیں اتر تھے مگر حضور سے رب کے حکم سے کسی کا ہے جو ہمارے آگے ہیں اور جو ہمارے پیچھے اور جو اس کے درمیان ہے اور حضور کا رب بولنے والا نہیں سبحان اللہ سبحان اللہ حفاظت میں فرمایا گیا ہے کہ ابراہیم نے محبوب سے عرض کی یعنی شان حضور یہ ہے کہ بخاری شریف میں ہے حضرت ابن عباس فضی اللہ عنہما کے مرضی کے نبی پاس علیہ صلاح و السلام نے جبراہیل سے فرمایا ہے جبراہی تم جتنا ہمارے پاس آیا کرتے ہو اس سے زیادہ کیوں نہیں آتے تو اس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ ہم سرستے نہیں اترتے مگر حضور کے سب کے حکم سے کسی کا ہے جو ہمارے آگے ہے اور جو ہمارے بیچے اور جو کچھ اس کے درمیان ہے ان تمام امام ان کا وہی مالک ہے ہم ایک مکان کے دوسرے مکان کی طرف نقل و حرکت کرنے میں اس کے حکم و مصیحت کے دعے میں وہ ہر حرکت و سکون کا جاننے والا اور غفلت و نشیان کے پاس ہے بماکان رب کا نتیجہ اور حضور کا رب بھولنے والا نہیں جب چاہے ہمیں آپ کی خدمت میں دے دے اللہ تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے ہم آپ کی بارگاہ میں آ جاتے ہیں دے لکائے یار ان کو چین آ جاتا اگر بار بار آتے نئی کر میرا رب فرما رہا ہے پینسٹھ ہے لمو لبو سبھی آسمانوں اور زمین اور جو جس ان کے بیچ میں ہے سب کا مالک تو اسے پوچھو اور اس کی بندگی پر ثابت رہو کیا اس کے نام کا دوسرا جھانتے ہو اللہ حسبت ریلا یعنی کسی کو اس کے ساتھ اتنی شرکت میں دی اور اس کی وحدانیت اتنی ظاہر ہے کہ مجھ نے بھی اپنے کسی معبود باطل کا نام اللہ نبی رکھا تو اللہ تعالیٰ نے کتنے پیارے انداز سے جو ہے وہ سمجھایا ہے کہ اللہ عمانوں اور زمینوں کا اور جو کچھ ان کے درمیان ہے ان کا مالک ہے مربی ہے وہی ان سب چیزوں کا خالق ہے وہی اس کائنات کو بنانے والا چلانے والا ہے وہی عبادت کے لائق ہے تو تم سب اسی کی عبادت کرو اور اس راہ میں اگر کچھ رکاوٹیں دشواریاں پیش آئیں تو ان سے گھبرانا مت اور اگر مضورے وحی میں تاخیر ہو جائے تو آپ اس سے اے محبوب آزر کا خاطر نہ ہوں اور دل جمعی سے پہلے کی طرح اس کی عبادت پر قبر بستہ رہیں اور اگر کفار تانے دیں تو اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جس کی ہر جگ آپ پروان اللہ تبارک و تعالی اس درد کو اپنی باس باردان قبول و منظور فرمائے آمین آمین آمین اللہ آمین ثم آمین وما علینا اللہ الحمدللہ للہ سور میں کے بارے میں سولہ مریم شریف کی آیت نمبر اکتالیس سے لے کر آیت نمبر پینسٹھ تک قرآن فرمایا ہے آیت نمبر گا ناچ کے لیے فرمانے کے لیے کوئی بھی روم لیں جو ہے اور زیادہ دیر کے بعد دست ہوگا میرز مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ کے موقع پر درجے دس بج کر پچیس منٹ ہوئے ہیں میں تقریباً دس سے پندرہ منٹ میں حاضر ہوتا ہوں تقریباً دس سے پندرہ منٹ میں انشاءاللہ شاء اللہ پھر سیرت پاک بھی ہوگا اور انشاءاللہ شاء اللہ سوال کا مطالعہ سوالات کے جوابات کا سلسلہ بھی اللہ نے کہا کہ ان ہوگا تو ناصرین چلے رکھیں تشریف لائیں دین مدینہ